وق اللہ لطنف الوافی بما فصیح یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے اس کتاب کے رائٹر شیخ صالح شامی نے اس کتاب کو کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے کئی مقاصد میں تقسیم کیا ہے پہلا مقصد وہ ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے اور پھر اس مقصد میں کئی کتب ہیں ایک کتاب کتاب الاسلامی ایمان یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں دوسرے نمبر پہ کتاب الامانی بالیوم الاخر یہ دوسری کتاب ہے اور اس کتاب میں کئی فصلیں ہیں ان فصلوں میں سے پہلی فصل ہے اشراۃ الصاع قیامت کی نشانیاں قیامت کی علامات اور اس فصل میں کئی ابواب ہیں تقریباً گیارہ باب ہیں ان ابواب میں سے باب نمبر آٹھ دجال کا ظہور ہونا اور عیسی علیہ السلام کا نازل ہونا اس آٹھویں باب کے تحت حدیث نمبر چون ففٹی فور ہم پڑھ چکے ہیں ففٹی فائیو بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ففٹی سکس حدیث نمبر چھپن ہے اور یہ طویل حدیث ہے اس کا آج دراسہ کرنا چاہیں گے اس کی آج اسٹڈی ہوگی نواز بن, بن سمعان سے روایت ہے اور یہ نواز بن سمعان قلعی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا تذکرہ کیا فَخَفَّدَ فِيهِ وَرَفَّ دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی آپ نے اپنی آواز کو پس رکھا اور کبھی آپ نے اپنی آواز کو بہت اونچا کیا حَتَّى ظُلَلْنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْل یہاں تک کہ ہم دجال کو خجوروں کے جھنڈ میں خیال کرنے لگے نبی علیہ السلاۃ السلام نے بہت ڈرنے لگے یوں لگنے لگا کہ جیسے مسجد سے باہر نکلیں گے تو جو کھجوروں کے درخت ہیں ان درختوں میں دجال بیٹھا ہوگا فلم معروح نہ جب پچھلے ٹائم شام کے ٹائم ہم آپ کے پاس واپس آئے تو آر فضا علی آپ نے اس چیز کو ہم میں بانپ لیا پہچان لیا ہمارے چہرے آپ نے پڑھ لیے آپ کو محسوس ہو گیا کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں آپ کو محسوس ہو گیا کہ ہم خوف سزا ہیں فکال تو آپ نے کہا معاشم تمہارا کیا حال ہے یعنی کہ تمہاری یہ حالت ایسے کیوں ہے تمہیں کیا ہوا ہے قلنا ہم نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ذکر الدجال غدا صبح آپ نے دجال کا تذکرہ کیا فخفتت فیہ ورفعتا آپ نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی اپنی آواز کو پس رکھا اور کبھی آپ نے اپنی آواز کو بہت اونچا کیا حتی غننہو فی طائفت النخلی یہاں تک کہ ہم دجال کو خجوروں کے باغوں کے جھنڈ میں خیال کرنے لگے فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا غیر وفونی علیکم مجھے تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ کسی اور چیز کا زیادہ خوف ہے دجال بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑی آزمائش ہے اور اس فتنے سے ڈرنا چاہیے اس فتنے سے ڈرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے لیکن دجال کے علاوہ فترہ اس کا مجھے تمہارے بارے میں میں دجال کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوف و خطرہ ہے وہ کیا چیز ہے علماء کلام نے اس کی وضاحت کی ہے یعنی کہ وہ لوگ جو جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے جو لوگوں کو شرکو بدعات کی اور کبیرا گناہوں کی دعوت دے رہے ہوں گے یہ لوگ تو ان کا خطرہ دجال سے بھی کہیں زیادہ ہے آپ نے فرمایا فیکم فانا اگر دجال زہر ہوا اس حال میں کہ میں تم میں موجود ہوا میری زندگی میں دجال زہر ہو گیا فن حجی تو میں اس کا مقابلہ کروں گا میں اسے سے بحث و مباحثہ کروں گا دوں نکم تمہارے علاوہ یعنی کہ تمہیں اس کا مقابلہ کرنے کی